بسم اللہ الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہماری کنزیومر بینکنگ کی اسٹڈی جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر تھرٹی ون کے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان لیکچرز میں کچھ پچھلے جو لیکچرز تھے اور آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اور ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں وہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کچھ پچھلے لیکچرز میں رسک مینجمنٹ کے ٹاپکس اس کے کانسیپٹ ان کی ریلیونسیز ان کی افیکٹونیس ان کی امپلیمنٹیشن بزنس ان جرنل اور بینکنگ ان پرٹیکولر کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اور یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم نے کوشش کی آپ کو بتانے کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ کس حد تک اس ٹاپک کی بینکنگ میں خاص طور پہ پرینشل سروسز میں اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والے وقت کے ساتھ اور ہم نے رسک مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ کو کچھ اسٹڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی اور انشاءاللہ آج بھی ہماری یہی کوشش ہوگی آج کے اور اگلے لیکچر میں کہ ایک ریسنٹ اسٹڈی ایشین بینکس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اس کی فائنڈنگ شیئر کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ اور رسک اپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کا ہم ایک مختصر ریکیپ لے لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں جب ہم نے رسک ایپیٹائٹ کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کی ہم نے بات کی کہ کس طرح رسک اپٹائٹ اسٹیٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک اسٹرکچرڈ اپروچ چاہیے اور جب ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے مختلف اسٹیپس مختلف اسٹیجز کا ذکر آتا ہے اور جس میں پہلا اسٹیج جو تھا وہ اسٹریٹجک آبجیکٹوس کو ڈیفائن کرنے کا تھا کہ ایک ادارے کے ایک آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹوس کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ جب اسٹریٹجک آبجیکٹوس کی بات آتی ہے تو پھر اسٹیک ہولڈرس جو کہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں ایکسٹرنلس بھی ہوتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر فوکس میں آ جاتی ہیں وہ ایکچولی ان کی ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ ڈرائیو کرتی ہیں ان اسٹریٹجک آبجیکٹیوس کو اور ظاہر ہے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ مارکیٹ شیئر ہو سکتا ہے ریپوٹیشن ہو سکتی ہے انویسٹر uh, ریٹرن کی ہم بات کرتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ ریگولیٹری کمپلائنس کی بات ہوتی ہے یہ سارے جو آپ کہہ لیں کہ ایک براڈ بیسڈ اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز ہیں اور یہ جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ یہ ویری کرتے ہیں بعض جگہ بعض دفعہ بعض اوقات یہ کمپیٹنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز ہیں ان کی ایکسٹینشن جو تھی پہلے اسٹیج میں پہلے اسٹیپ میں وہ تھی کیپٹل مینجمنٹ پلانس اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس پلانس جو اچھلی ان آبجیکٹوس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کو ایک طرح سے عمل میں لاتے ہیں اس کو آپریشن میں لاتے ہیں اور اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ تھا اس اپروچ کا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان بزنس پلانس کو کیپٹل مینجمنٹ پلانس کو الائن کرنا ہے رسک پروفائل کے ساتھ رسک پروفائل کا کانسیپٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت وائڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انٹرپرائز وائڈ بیسس پہ آرگنائزیشن کا اوورال رسک پروفائل پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہماری کیپیسٹی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسک اپیٹائٹ ہے اس میں بفر کیا ہے سیفٹی مارجن کیا ہے اور یہاں پھر ہم ڈٹرمنٹ کرتے ہیں رسک کے جو ٹالرنس ہے رسک کے تھریشولڈز ہیں اور یہ چیزیں جب ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ہم پھر تیسرے میں آتے ہیں جہاں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب تک میجریبل تھریشولڈس نہیں ہوں گے جب تک رسک کے ٹالرنس آپ کے سامنے نہیں ہوں گے آپ کو آن ا آن گوئنگ بیسس آن این اوالوگ بیسس آن اے ریئل ٹائم بیسس یہ پتا نہیں چل سکے گا کہ آپ کا رسک کا جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو آپ کی رپورٹنگ ہے جو آپ کے ڈسکلوجرز ہیں وہ اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ رسک ٹالرنس اور رسک تھریشولڈس جو ہیں وہ ظاہر ہے ہونے چاہیے تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن ان کی آرگنائزیشن کا رسک پروفائل کیا ہے اور وہ اس میں اندر کہاں گیپس ہیں اور اس کے بعد جو ظاہر ہے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کا جو آخری اسٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اس کو پراپرلی فارملائزڈ اپروڈ بائی دا بورڈ ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے اور اس ڈاکومنٹس میں ساری چیزیں کلیریفائی ہونی چاہیے جو ہم نے پچھلے تین اسٹیپس میں آپ کو بتائیں اور اس کے بعد یہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے کمیونیکیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ چیزیں جو کہ اکثر آپ نے دوسرے کورسز میں پڑھا ہوگا کہ آرگنائزیشنز میں کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے اور اس لیے اس کی کمیونیکیشن ان دی کانٹیکسٹ آف پیپل بینگ اویئر انڈرسٹینڈنگ دا تھنگس اینڈ الٹیمیٹلی وین دے آر گوئنگ ٹو اپلائی اٹ امپلیمنٹ تو یہ چوتھا جو اسٹیپ تھا اس حوالے سے تھا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو کانسیپٹ شیئر کیا وہ یہی تھا کہ جو رسک اپٹائٹ ہے اس کو لنک ہونا چاہیے پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں پرفارمنس کی کیا اہمیت ہے پرفارمنس الٹیمیٹلی بزنس کے ریزلٹس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کے جو گولز ہیں آپ کے جو آبجیکٹوز ہیں کیا اس کو آپ فالو کر رہے ہیں کیا آپ آن کورس ہیں یا اس کے اندر گیپس ہیں اور جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے انڈیویجل سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر یہ گروپ لیول پہ آتی ہے یہ یونٹ لیول پہ آتی ہے اور پھر اوورال آل لیول پہ آتی ہے تو رسک مینجمنٹ رسک اپیٹائٹ کو جب آپ پرفارمنس سے لنک کریں گے تو اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پرفارمنس آپ نے اچیو کی ہے اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ کس حد تک اکاؤنٹ فار کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو فائنینشیل پرفارمنس جو نمبرز ہوتے ہیں اور ابھی تک جو اداروں نے جو بینکس نے فائنینشیل انڈسٹری میں نقصانات اٹھائے اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ فائنینشیل پرفارمنس اچیو کر لی گئی تھی نمبرس اٹین کر لیے گئے تھے لیکن رسک ایلیمنٹ کو اس کے اندر اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا تھا تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ رسک ایلیمنٹ کو اکاؤنٹ فار کریں اور یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ریزلٹس اچیو کیے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے رسک ریوارڈ کا ٹریڈ آف اچیو کیا ہے تو کیا آپ اس ٹریڈ آف کو سمجھ بھی پائے ہیں یا نہیں اس کی امپلیکیشنس اس کی جو جو وہ آپ کہہ لیں کہ اپلیکیشن ہے یا اس کے دوسرے جو آپ کہہ لیں افیکٹس ہیں اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہے یا نہیں اور اسی پرفارمنس کے حوالے سے جو بات آگے آتی ہے وہ ہے رسک کلچر کی رسک کلچر کے اوپر پھر ایمفسز ہے اور کئی جگہ اس کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ایک وہ ادارہ ایک وہ آرگنائزیشن یا وہ بینکنگ یا فائنینشیل سیکٹر کا ادارہ جس کے اندر رسک کلچر پوری طرح سے ایمبیڈ نہیں ہوا تو وہاں پر پھر یہ پرابلمس آئے گی یا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ای آر ایم کے حوالے سے یا رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے وہ جو آپ نے اسٹیپس لیے ہیں جو آپ نے میجرس لیے ہیں ان کے اندر افیکٹونیس نہیں آ سکے گی رسک کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آن آل دا لیولس رائٹ فرام اسٹارٹنگ فرام دا انڈیویجل کمنگ ٹو دا سب یونٹس بزنس uh, یونٹس اگر ہم بینکس کی براہ بات کریں تو اس میں انڈیویجول ٹیمز، ٹیلس کی جو ٹیمز ہیں مارکیٹنگ کی ٹیمز ہیں آپریشن کی جو ٹیمز ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ بزنس سیگمنٹ ہے اگر کنزیومر بینکنگ کا ہے اور اس کے بعد اوورال جو بینک ہے اس کے اندر رسک میں کو آپ نے کس طرح کیپچر کیا ہے جو وہ پرفارمنس جو آپ اچیو کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسک کلچر کس حد تک ضروری ہے اور سارے لیول پہ سٹارٹنگ فرام دا بورڈ سینئر مینجمنٹ اینڈ ادر امپلائیز یہ رسک کلچر بہت واضح ہونا چاہیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی رولز ان کی رسپانسبلٹیز اس حوالے سے کیا ہیں اور کس حد تک ان کی جو, جو آپ کہلیں کہ ورکنگ ہے وہ ادارے کے اس کو ریزلٹس کو افیکٹ کرتی ہے تو جب ہم اس رسک کلچر کی بات کرتے ہیں تو چیزیں جو واضح ہوتی ہیں کہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے رسک کلچر کے حوالے سے اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں آپ نے یقیناً مختلف کورسز میں جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے کورسز میں آپ نے کلچر کی بات کی ہوگی کلچر کے مطابق سے متعلق آپ نے کافی چیزیں پڑھی ہوں گی انڈرسٹینڈ کی ہوں گی سٹڈی کی ہوں گی کہ کسی بھی ادارے میں کلچر کی کیا اہمیت ہے ہم ہر ادارے میں ایک کلچر دیکھتے ہیں نگیٹیو اور پازیٹو کوئی بھی ادارہ کسی کلچر کے بغیر نہیں ہوتا تو جب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسک کلچر بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جس طرح اوور آل آپ کہہ لیں ایک اوور آرچنگ کلچر کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور چیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ جو فائنڈنگز تھیں آپ کہہ لیں یہ جو اسٹڈی تھی یا یہ مٹیریل تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گلوبل فائنینشیل کنسلٹینسی فرم ہے جو کہ ویل well رسپیکٹڈ ہے اور ساری دنیا میں ہے ان کے ایک طرح سے آپریشنز ہیں اور وہ آن این آن پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے ان کی بڑی پبلیکیشنز ہیں انہوں نے ان کے اوپین میں رسک اپیٹائٹ جو ہے دس از دی فاؤنڈیشن آف این جب وہ افیکٹو رسک مینجمنٹ سسٹمس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ بہت واضح بینیفٹس بھی ہیں اور واضح بینیفٹس میں انہوں نے یہی کہا کہ جو اسٹریٹجک بزنس ڈیسیزنس ہیں ڈے ٹو ڈے ٹیکٹیکل اور آپریشنل ڈیسیزنز ہیں اس کے اندر ایک لنکیج اس کے اندر ایک الائنمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے پھر اس کے اندر آپ کنسسٹینسی آف بہیویئر کی انہوں نے بات کی کہ یہ ایک ون آف دا بینیفٹس ہے جو ایک ویل ڈیفائنڈ آرٹیکولیٹڈ رسک اپٹمنٹ کوئی وجہ سے آپ کے سامنے آتا ہے ایک کنسسٹینسی آف بہیویئر ان دا اوور آل اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جب اپرچونیٹیز رسک ٹیکنگ کی جب ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ بینکوں میں دیکھا گیا ہے اور بینکوں کے متعلق بینکرز کے متعلق یہ جی کہا جاتا ہے کہ وہ کنزرویٹیوز ہوتے ہیں وہ رسک ایورس ہوتے ہیں وہ رسک نہیں لیتے تو جب آپ نے رسک ایپٹائٹ اسٹیٹمنٹ کو اگر انڈرسٹینڈ کیا ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج ملے گی کہ آپ وہ اپرچونٹیز جو اس کی ایپسنس میں آپ ہو سکتا ہے فارگو کر جائیں اگنور کر جائیں اوور کر جائیں آپ اس اپورچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں اس اپورچونیٹیز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے جب اپورچونیٹیز کو اویل کرنے کی بات ہوتی ہے تو انہیں مارکیٹ کنڈیشنز انہیں کمپیٹیو سچویشن یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کس حد تک اپورچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں ایز کمپیئر یور کمپیٹیٹرس تو اس سوالے سے جب ہم نے رسک اپیٹائٹ کی کی تو یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور یہ وہ آپ کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہے جو ای آر ایم کے اس کو وہ کرتا ہے اور ہم اس کو جب آگے لے کے چلتے ہیں جب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا رسک مینجمنٹ کا ای آر ایم کا کانسیپٹ جو ابھی تک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے اندر تھوڑی سی مزید وضاحت آ جاتی ہے جب ہم نے یہ ای آر ایم کا رسک اپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ تھا جو اس کے آئیڈیاز تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور انہیں کانسیپٹس کو ایک طرح سے پریکٹیکلی ایک اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں یہاں ہم جو آپ کے ساتھ اس وقت ایک اسٹڈی کی فائنڈنگ شیئر کریں گے وہ ہے ایشین رسک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ یہ سنگاپور بیسڈ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے رسک کے ایریا میں بہت کام کیا ہے اور خاص طور پر فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر میں یہ اسٹڈی یہ وائٹ پیپر جو شائع ہوا تھا جنوری ٹو سیون میں چاہا ہوا تھا اور انہوں نے اس اسٹڈی میں پانچ کنٹریز کے بینکس کو ایک طرح سے اسٹڈی کیا تھا ان کے جو رسک کے جو ایک طرح سے آفیشلس تھے جو پروفیشنلز تھے ان کو انٹرویو کیا تھا آن جاب انہوں نے جا کے اسٹڈیز کی تھیں اس اسٹڈیز کو کمپائل کیا تھا اور پروفیشنلی پھر اس کے ریزلٹس انہوں نے ڈرائیو کیے تھے یہ اسٹڈی جو پیریڈ تھا انفیکٹ وہ تھا مارچ 2006 سے لے کر سپٹمبر 2006 یہاں یہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ اس کے بعد مڈ ٹو کا فائنینشیل کرائسس جو کہ دنیا میں آیا اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کیا اس اسٹڈی کی فائنڈنگس کیا اسٹڈی کے کانٹیکٹ اس کرائسس کے بعد انریلیونٹ ہو گئے یہ بہت ویلڈ سوال ہے اس کو اس طرح رسپانس دی جا سکتی ہے کہ اس اسٹڈی کی فائنڈنگس نے اس چیز کو مزید واضح کیا کہ وہ جو فائنینشیل ٹرموائل مڈ ٹو سیون میں آیا تھا اس کی وجوہات جو تھیں خاص طور پر رسک کے حوالے سے اس اسٹڈی کی فائنڈنگز نے اس کو ایک طرح سے سپورٹ دی اسٹرینتھن کیا بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ فائنڈنگس وہ چیلنجز جو اسٹڈی میں ہائی لائٹ کیے تھے وہ فور فرنٹ پہ اور زیادہ آ گئے اور انہوں نے اس چیز کو مزید ایمفسائز کیا کہ ان چیلنجز کو اگر ایشین بینکس ایڈریس نہیں کریں گے تو جس صورتحال سے یورپین اور امریکن بینکس کو دوچار ہونا پڑا وہ کل کو ان کے ساتھ مزید ان کو بھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو اس حد تک اس اسٹڈی کی فائنڈنگز اس اسٹڈی کے کانٹینٹس اور اس اسٹڈی کی ریلیونس بہت زیادہ ابھی بھی اتنی ہی ہے ہاں ایک چیز ہم ضرور آپ کو مینشن کریں گے کہ جب یہ اسٹڈی کی گئی تھی 2006 کی جو ہم نے بات کی اس وقت کمپیریزن میں انہوں نے یورپین اور امریکن بینکس کی ایک بہتر آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی کے متعلق ذکر کیا تھا وہ فرینکلی اسٹریٹجیز وہ ان کی اپروچ وہ ان کے آبجیکٹوس وہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کے آپریشنل ڈیٹیلز ہیں اس کرائسس کے بعد دے آر انڈر دے آر کمنگ انڈر سویئر کرٹیسم اس پہ بہت کوشچنز ہو رہے ہیں اور یہ کہہ دینا جیسے اسٹڈی میں شروع میں کہا گیا تھا کہ بہت گیپ ہے اور وہ بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں. وہ ان کا ایڈوانس لیول یا وہ ان کے آگے جانا جو ہے وہ کسی حد اب اندر کوشچن مارک آ گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ فائنینشیل کرائسز جو آپ کہہ لیں کہ سب مارگیج جو مارکیٹ تھی امریکہ میں وہاں سے شروع ہوا رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم اس کرائسز کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ بینکس جو کہ پرزیوم کیا جاتا تھا کہ وہ اس رسک مینجمنٹ میں بہت افیکٹو ہیں اور بہت زیادہ ان کے جو پروسیجرز ہیں ان کا جو سیٹ ہے ان کے جو پروسیسز ہیں وہ بہت پروفیشنل لیول پہ ہیں وہ چیز سامنے آئی کہ رسک ایک جگہ لیا جاتا تھا اور جو ایک طرح سے بزنس یونٹس تھے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں لائن مینجمنٹ تھی وہ رسک آگے پاس آن کر دیتے تھے فائنینشیل ریزلٹس اچیو کر لیتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ رسک کس نے لیا اور رسک کو کس نے مینج کرنا ہے اور کس طرح اس کو الٹیمیٹلی میٹیگیٹ کرنا ہے تو جو رسک مینجمنٹ کا تھرو آؤٹ ایک کانسیپٹ سامنے رہا ہے کے حوالے سے اسیسمنٹ کے حوالے سے میجرمنٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد میٹیکیشن کے حوالے سے اس کے اندر بہت زیادہ گیپس نظر آئے تو جب ہم اس کانسیپٹ کو اس آپ کہہ لیں کہ آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم جب ایشین بینکس کی طرف آتے ہیں تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ایشیا رسک مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ انہوں نے اس اسٹڈی کو کنڈکٹ کیا پانچ ملکوں کے حوالے سے جس میں اسٹارٹنگ فرام سنگاپور چائنا انڈونیشیا ملیشیا تو یہ جو ملک تھے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ایک طرح سے اگر اسٹڈی کی جائے تو یہ باقی ایشین کنٹریز میں بھی ایک طرح سے ریپرزنٹیشن ہوگی اس اسٹڈی میں جو بہت پروفیشنل بیسس پہ کنڈکٹ کی گئی اور جیسا کہ یہ نام انسٹیٹیوٹ کا آپ کو سجیسٹ کرتا ہے ان کے پاس بہت پروفیشنل لوگ ہیں یہ بہت پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ ایشیا کے ریجن میں کافی ان کی کانٹریبیوشن ہے اور اس میں وہ لوگ ان کے ساتھ انوالو ہیں جو کہ اتارٹی سمجھے جاتے ہیں رسک مینجمنٹ میں اسپیشلی ان دا فائنینشیل اینڈ بینکنگ سرکلس اس اسٹڈی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ایشین بینکس کو چیلنجز درپیش ہیں جو چیلنجز سے ان کا واسطہ ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کے بعد اس میں پرسکرائب کیا جائے کہ ان چیلنجز کو آپ نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے کس طرح ان کو ٹیکل کرنا ہے تو یہ اسٹڈی بقول ان کے کہ صرف ڈسکرپٹیو نہیں ہے بلکہ پرسکرپٹو بھی ہے یعنی یہ ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں ایکسپلین بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پرسکرائب بھی کر رہے ہیں سولوشنز ایک طرح سے تو اس لحاظ سے ان کے خیال سے یہ اسٹڈی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس اسٹڈی کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ ہم نے یہی دیکھنی ہے کہ جو ایشین بینکس کا جو کانٹیکسٹ ہے جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے اور یہ اسٹڈی کا پیریڈ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی ریلیونسی کیا ہے اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اور خاص طور پہ جب ہم اس ایشین بینکس کی اسٹڈی صرف اس حوالے سے نہیں کر رہے کہ اس کا تعلق ایشیا سے ہے بلکہ اس کی کسی حد تک اپلیکیشن اس کی ریلیونس پاکستان کی بینکنگ سیکٹر میں بھی اپلائی ہوتی ہے ہم دیکھیں گے ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں اور جب ہم رسک مینجمنٹ کے ایشو کو یا آئیڈیا کو یا کانسیپٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں پاکستان کی سچویشن کو بھی ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز پاکستان میں کس طرح اپلائی ہوگی اس کی کیا ریلیونس ہے اس لیے کہ الٹیمیٹلی پاکستانی بینکنگ سیکٹر بھی لنکڈ ہے باقی دنیا سے ایشیا کے ساتھ ظاہر ہے ہم لوگ ان آئسولیشن کام نہیں کر رہے ہم بالکل کچھ سیپریٹ نہیں ہے اس سے ورلڈ اور خاص طور پہ جب فائنینشیل ٹرموائل کی بات ہوتی ہے تو یہ بات سامنے بہت واضح طور پر ہو کے آئی ہے کہ یہ کانٹیجین جو تھا کہ سارا چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو کس طرح ساری فائنینشیل مارکیٹس بینکنگ مارکیٹس آپس میں انٹرلنکڈ ہیں تو پاکستان بھی ظاہر ہے ان چیزوں سے امیون نہیں ہے تو آئیے ہم ہم اسٹڈی کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کے اندر جب انہوں نے یہ پانچ چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو جب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسکرائب کیے اس کے سلوشنس یا اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس سے پہلے جو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے تو اس کا اوورال کانٹیکسٹ ہے وہ بھی دیکھا جائے کہ ان ایشین بینکس کے جن جن حال سے ان کو واسطہ ہے وہ کیا ہیں اس قسم کی انوائرنمنٹ ہے اس میں وہ کام کر رہے ہیں اور اس لیے ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی جہاں ان پانچوں کنٹریز میں اس کے اندر ود کنٹریز جو بینکس تھے اس کے اندر زہر سرکمسٹانسز ویری کرتے تھے لیکن کچھ کامن تھیمس سامنے آئے اس اسٹڈی کے والے سے تو اس کامن تھیمس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ پھر بعد میں جب ہم ان چیلنجز کی بات کریں تو وہ ہمیں کس حد تک کلیئر ہو جائیں اور ہم اس کو بہتر طور پر ایک طرح سے سمجھ سکیں یہ پانچ تھیمس جو سامنے آئے اس میں پہلا جو ہے وہ ہے فائنینشیل اینڈ اکنامک انسرٹنٹیز اور ہم جب فائنینشیل اور اکنامک انسرٹنٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے ہم کو پتا ہے کہ اس میں آپ ایکٹیو پرائسیز کی ہم بات کرتے ہیں ہم جی این پی کی بات کرتے ہیں ہم اسٹاک چینج کے پرائسیز کی بات کرتے ہیں ہم فورن ایکسچینج ریٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو یہ ہی کرتے ہیں کہ ایک کنٹری کے اندر جو اس کے پیرامیٹرز ہیں فائنینشیل اور اکنامک وہ کہاں جا رہے ہیں اس اسٹڈی میں یہ جو چیز سامنے آئی کہ ایشین کنٹریز میں خاص طور پہ ان پانچ کنٹریز میں اور اوور ایشیا میں ولیٹلٹی بہت تھی ان پیرامیٹرز کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ اگر جیسے انہوں نے مثال دی کہ جو اکوٹی پرائسز تھیں اوور دا لاسٹ ٹین ایئر پیریڈ جو کہ انہوں نے ایک طرح سے ڈٹرمن کیا تھا فرام 1996 ٹو اس کے اندر جو ولیٹلیٹی انہوں نے آبزرو کی جو اسٹڈی کی ایکوٹی پرائسیز میں ایز کمپیئر ٹو یورپین اینڈ ایشین مارکیٹس وہ بہت زیادہ تھی ان کے مطابق جو انہوں نے اسٹیٹس سامنے لے کے آئے وہ یہ تھا کہ یو کے میں اور یو ایس اے میں یہ جو ایکٹیو پرائسز کی ولیٹلٹی تھی وہ بٹوین 17 18 اور 20 پرسینٹ تھی جبکہ یہ چائنا جیسی مارکیٹ میں یا تھائی لینڈ جیسی مارکیٹ میں یہ جو چیز تھی وہ تھی اراؤنڈ ٹوینٹی ٹو ٹو ٹوینٹی فائیو تو یہ فگرس اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ کس حد تک یہ جو چیزیں ہیں انسرٹنٹیز ہیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ والیٹلٹی دیکھنے میں آئی بہت زیادہ ویریشنز آئیں اور یہ چیزیں ظاہر ہے ایک بینکنگ سیکٹر کو بھی افیکٹ کرتی ہیں فائنینشیل سیکٹر کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ہے وہ ہے بینکنگ کی جو اسٹرکچرل چینجز تھیں اور بینکنگ ریفارمز کی بات ہوئی اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہ فنامنا بہت دیکھا گیا ہے اس میں جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو یہ جو چیزیں سامنے آئیں جو کامن تھیمز تھے وہ ایک تو ریکیپٹلائزیشن آف دا بینکس تھا کیونکہ بینکس اگر آپ کو یاد ہو 1997 نائنٹی سیون میں ایشیا میں بھی ایک کرائس آیا تھا اور اس میں بینکس بہت بری طرح سے متاثر ہوئے تھے تو اس کرائسس کے بعد سے بہت سے, بہت سے بینکس ان کنٹریز میں خاص طور پہ انہوں نے ریکیپٹلائز کیا اور دیکھا گیا ہے کہ انڈونیشیا اور تھائی لینڈ میں ایک وقت میں یہ جو ری کیپٹلائزیشن کا اماؤنٹ تھا اٹ ریچڈ 50% پرسینٹ آف جی ڈی پی اس فگر سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یہ جو اماؤنٹ آف اور ایکسٹینٹ آف ری کیپٹلائزیشن جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی اس کے بعد ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہی تھیں کہ ان ایریاز میں جو بینکنگ سیکٹر کے ریفارمز تھے جو بینکنگ سیکٹرس کی اسٹرکچر ریفارمز تھے اس میں ایک ایلیمنٹ تھا پرائیویٹائزیشن کا کیونکہ بہت سے بینکس جو تھے وہ گورنمنٹ کنٹرول میں تھے وہ پبلک سیکٹر میں تھے ان کو پرائیویٹائز کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں فوراً ظاہر انویسٹمنٹ سامنے آئی اور یہ دیکھا گیا کہ بٹوین دا پیریڈ 2003 ٹو ٹو اینڈ انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ ان بینکس ان دیز کنٹریز وٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف بلین یہ فگر شو کرتی ہے کہ کس طرح ان بینکوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی اور یہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا کہ ان کو یہاں پر گروتھ اور پروفٹ کا پوٹینشیل نظر آ رہا تھا تو جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس حد تک اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی قسم کے فنامنا اوور اے پیریڈ آئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک طرح سے نیشنلائز بینکس تھے وہ پروٹائز ہوئے فورن انویسٹمنٹ بھی ہائی اور پچھلے تین سالوں میں ہم نے دیکھا کس طرح یہاں پر جو ایکوزیشنس اور مرجرز ہوئے ہیں فورن بینکس نے انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستانی بینکنگ سیکٹر میں پاکستان کی اکانومی میں ان کو یہاں پر ایک پوٹینشیل نظر آیا تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ بینکنگ سیکٹر کے اسٹرکچرل آپ کہہ لیں کہ چینجز اور ریفارمز ہیں اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے جو کہ اس چیلنجز کو سمجھنے میں ہمیں ہیلپ کریں گے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ جو بہت اہم ہے اور اسٹڈی میں سامنے آئی ہے کہ رسک مینجمنٹ کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے اندر بہت گیپ نظر آیا اور اس گیپ کی جو انہوں نے انالائز کیا اور ایس کمپیئر ٹو یورپین اینڈ ایشین بینکس حالانکہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اس وقت کی انالیسز میں وہ گیپ بہت زیادہ تھا لیکن اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو وہ گیپ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اگر ہم صرف کمپیر نہ کریں بلکہ اپنی خود دیکھیں کہ ہم رسک مینجمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں جو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے یہاں جو چیز اس اسٹڈی میں اور جب انہوں نے سی آرس کو انٹرویو کیا تو صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جو رسک مینجمنٹ کا میچیورٹی ماڈل ہے آن اے اسکیل آف ون ٹو فائیو ون کا مطلب یہ ہے کہ لیسٹ میچیورٹی لیول ہے اور فائیو کا مطلب ہے کہ ایڈوانس میچیورٹی لیول ہے تو یہ چیز جب اس پہ وہاں کے بینکوں کے جو ذمہ دار لوگ تھے خاص طور پہ چیف رسک آفیسر سے بات کی گئی تو سنگاپور میں یہ چیز تھوڑی سی زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میچورٹی لیڈر پہ دو سے تین کے سٹیج پہ ہیں لیکن ابھی ہم اس ایڈوانس سٹیج پہ نہیں آئے اس کے برعکس جو باقی چار ممالک تھے یا ان کے بینکوں کے لوگوں سے سی او سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ابھی فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ ہیں جس کو آپ انیشل سٹیج کہیں اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایڈوانس لیول تک آنے کے لیے چار یا پانچ لیول تک آنے کے لیے کم از کم پانچ سے دس سال درکار ہیں یہ جو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے ان کے مطابق اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایریا میں جب ہم نے کام کرنا ہے تو کس حد تک آپ نے شارٹ ٹرم کس حد تک میڈیم ٹرم اور کس حد تک آپ نے لانگ ٹرم آپ نے ویو کو سامنے رکھنا ہے اس لیے کہ جب تک اس آپ ہورائزن کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ افیکٹو رسک مینجمنٹ کا سٹرکچر رسک مینجمنٹ کے آپ رجیم کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جو چوتھا آئٹم ہے اس کامن تیمز کا وہ ہے بزنس اینڈ کمپیٹیٹو مینڈیٹس اور جب ہم بزنس کمپیٹیٹو لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بزنس سینر مینجمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرس وہ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ادارے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو ان کی اپروچز ہیں مارکیٹ کے ساتھ وہ کس حد تک الائنڈ ہیں جو رسک پروفیشنل ہیں اب ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا فنکشن ان کی رسپانسبلٹیز ان کے رولز اب صرف کمپلائنس کے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن بھی کرنی ہے اور یہاں اس چیز کو بھی ہم ساتھ ساتھ مینشن کرتے چلیں تو جو کہ پچھلے پوائنٹ میں جس کا جس سے تعلق ہے کہ جو فورن کمپٹیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ڈبلو ٹی او کے حوالے سے اگر آپ نے اس کے اندر اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کلوزز ہیں اس کو میٹ کرنا ہے تو اس سین گوئنگ ٹو بی اوپن فیلڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سارٹ آف لیول ان دا بینکنگ سیکٹر تو جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ہم کمپٹیشن کو سامنے رکھتے ہیں تو رسک مینجمنٹ کو آپ نے اس پیرامیٹرز میں لینا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مخصوص جو ایک آرگنائزیشن کا اپنا جو سیٹ اپ ہے جو اس کے اپنے آبجیکٹوز ہیں اور جو پوری آپ کی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ نے کس طرح اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد جو اس میں پانچواں اور آخری کامن تھیم ہے وہ ہے نیو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ فائنینشیل کرائسس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ فوکس ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اور پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس ای سی پی ہم نے پچھلے کافی لیکچرز میں اس والے سے آپ کے ساتھ بات کی جب ہم نے انٹائی منی لانڈرنگ کی بات کی جب ہم نے بات کی ہے اے ایل ایم کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کے وائی سی کی بات کی تو یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ بازل ٹو کی بھی بات ہوتی ہے کہ ہم نے بازل بازل ٹو کی ریجیم کے ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے جو اسٹیپس لینے ہیں جو ہم نے سٹرکچرل ریفارمز لانی ہیں جو اس کے اندر ہم نے دوسرے پلانز بنانے ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہیں اور اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ان پانچ کنٹریز کے اندر بھی سوائے سنگاپور کے اور ظاہر ہانگ کانگ اس میں شامل نہیں تھا لیکن ہانگ کانگ اور سنگاپور واحد وہ کنٹریز ہیں جو کہ ریگولیٹری کمپلائنس اور بازل ٹو کے حوالے سے ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہیں باقی کنٹریز ظاہر ہے کافی پیچھے ہیں اور ہم لوگ بھی پاکستان ابھی ہم نے اس میں کافی آگے جانا ہے کافی ہم نے سفر طے کرنا ہے تو جب ہم ریگولیٹری کمپلائنس کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ساکس کا کانسیپٹ بھی سامنے آتا ہے جو امیرکہ میں ایک لا انٹروڈیوس ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں جو ٹرانسپارنسی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو اپنے اسٹیک ہولڈرس کو خاص طور پر جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ویئر یو اسٹینڈ ایز اے بینک ایز این آرگنائزیشن اور اس کے بعد جو پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں جو پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹس بہت بڑھتی جا رہی ہیں اب سارے دنیا کے اسٹاکس چینج اب اس چیز کے اوپر بہت زیادہ امفسس دیتے ہیں بہت زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیے جائیں اور جو کمپنی انلیسمنٹ کے لیے اپلائی کرتی ہے وہ میکسیمم پاسبل ڈسکلوجرس دے اپنے اپریشن کے متعلق تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا پریشر بڑھتا رہے گا اس کے اندر کمی نہیں آئے گی اور یہ آگے آتا رہے گا تو جب ہم پانچوں تھیمز کو این اٹ شل دیکھتے ہیں تو اس میں جو چیز واضح ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو مد نظر رکھ کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم نے فیس کرنا ہے اس کے ہم نے ایک طرح سے سولوشنس نکالنے ہیں اور اس کے حساب سے ہم نے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے اس کے بعد جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی ای ERM should ایم شوڈ بی انڈر ٹیکنگ بائی دا ایشین چلے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارے بینک ہیں یورپ میں امریکہ میں وہ کسی حد تک بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے ان کے ہاں تو اس ریفارمس کی ای ERM ایم کی ضرورت ہے لیکن وائے انیشیا جو کہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوئے لیکن جب ہم نے اس کی بات کی تو ضرورت اس چیز کی سامنے آئی اسٹڈی میں کہ ای آر ایم ایک ایسا پروسیس ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ان اے گون ٹائم آپ اس سے افیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ کو ای آر ایم کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسٹڈی نے اس چیز کو واضح کیا اس چیز کو پروف کیا اور اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ہمیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ہم کہاں ہیں ہماری سوفسٹیکیشن ان دا ای آر ایم پروسیجر پروسیسز کتنی ہیں ہم نے اس کو اپنے طور پر سیریسلی لینا ہے اور ہم نے ویٹ نہیں کرنا کہ دوسری کو ہم فالو کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے ملک یا دوسرے ایریاز یا دوسرے ریجن کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں اور جب ہم پاکستان کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں تو وہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ ویئر وی آر آن دا ای آر ایم میچیورٹی پروفائل we have to undertake certain measures immediately so that we should not lag behind اور اس میں جب ہم بات کریں گے اور پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب ہم اوور آل میں بات کرتے ہیں کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اگر بینکنگ سسٹم فیکٹو نہیں ہوگا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر وہ سوفیسٹیکیشن نہیں ہوگی اس کے اندر وہ پروفیشنلزم نہیں ہوگی تو پھر ہمیں باقی دنیا کے ساتھ کام کرنے میں پرابلم ہوگی اور وہ الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو اے کمپیٹیو پوزیشن جہاں ہم ایک طرح سے لاس پہ ہوں گے جہاں ہم نقصان اٹھا رہے ہوں گے اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہمارے کسٹمرس پہ بھی آئے گا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اور جہاں کی کوشش کی جا رہی ہے ساری دنیا میں ٹریڈ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کراس بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے اس چیز میں جو بینکنگ سیکٹر ہے فائنینشیل سیکٹر ہے اس کا کانٹریبیوشن کیا ہے تو اگر ہم لوگ پاکستان میں اگر اس میں پیچھے رہ گئے تو پھر ہمارا کسٹمر بھی سفر کرے گا ہم لوگ ایز اے انڈیویژل آرگنائزیشن بھی سفر کریں گے ہماری انڈسٹری بھی سفر کرے گی تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر پھر تین جو آپ کہہ لیں پوائنٹس ہیں جس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ای آر ایم کے پروسیس کو کیوں افیکٹولی سیریسلی لینا چاہیے اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے انٹر ڈپینڈنسی آف دا ویریئس رسک اور جب ہم رسک کی انٹرڈینڈنسیز کی بات کرتے ہیں تو جب ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ سارے رسک چاہے وہ مارکیٹ رسک ہو کریڈٹ رسک ہو یا آپ کہہ لیں کہ آپریشنل رسک ہو ان کا آپس میں لنکیج ہے اس لیے اس چیز کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے ہم نے بات کی ای آر ایم کو اپلائی کرنے کی کہ دیئر ہیز ٹو بی اے اسٹرانگ بزنس کیس اور ریکارڈلیس کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں ہمیں امیڈیٹلی ایون پاکستان میں ای آر ایم کے پروسس کو اسی ریگر کے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اور اسی فوکس کے ساتھ اپلائی کرنا چاہیے امپلیمنٹ کرنا چاہیے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے چاہے وہ ایڈوانس کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں جیسے سنگاپور کے اگر ہم ایشیا میں مثال رہ رہے ہیں یا یورپین یا امیریکن کنٹریز میں جو بینکس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم نے یہاں پر انٹر ڈپینڈنسی کی بات کی تو ایک مثال ہم کو دیتے چلیں کہ اگر دیکھیں کہ جو کریڈٹ کی ہے اس کے اندر کوئی فلا ہے کسی قسم کی پرابلمس ہیں تو کل کو آگے چل کے ڈیفالٹ uh, کے اس میں آ سکتے ہیں تو وہ جو ایریا ہے دیٹ از کمنگ انڈر دا آپریشنل رسک لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ویک ہے جس کو ہم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ جو آپریشنل رسک ہے اٹ ول ایکچولی کنورٹ ان ٹو اے کریڈٹ رسک ان دا سینس کہ کل جب کوئی ایسی سچویشن جب ڈیفالٹ کی آتی ہے کاؤنٹر پارٹی کی آپ کے جو لون جو بورور ہے جو آپ کا کریٹر ہے تو اس کا جو فالٹی ڈاکومنٹیشن ہے جو کہ ایک آپریشنل رسک کی وجہ سے آپ کے سامنے آئی ہے وہ آپ کو کنورٹ کر دے گی کریڈٹ رسک میں اور پھر جو ڈیفالٹ سیچویشن میں یو ول ناٹ بی ان پوزیشن ٹو ریکور دا منی اف دوز ہے ان آڈر تو یہ ایک مثال جب سامنے آتی ہے انٹر ڈپینڈنسی کے حوالے سے اس طرح اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں مارکیٹ رسک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ نے مارکیٹ رسک کے حوالے سے جب آپ مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے فیکٹرز جس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں آپ نے اگر ان کو اکاؤنٹ فار کر بھی لیا ہے تو جب آپ کے جو آپریشنل فنکشنز ہیں مختلف بینکنگ کے فنکشنز ہیں اگر اس کے اندر کوئی فلا ہے اس کے اندر کوئی گیپ ہے تو دیٹ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دی فیل آف یور مارکیٹنگ ایفرٹس اور اس میں کریڈٹ رسک بھی جیسے ہم نے آپ کو مثال دی تو یہ سارے جو آپریشنل رسک ہیں جو آپ کے کریڈٹ رسک ہیں مارکیٹ رسک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لکوڈیٹی رسک ہے اس کی بھی یہ اہمیت اتنی ہے تو اس انٹر ڈپینڈنسی کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائنینشیل رسک ہیں وہ اپس میں اور زیادہ انٹر لنکڈ ہیں اور اس میں اگر ایک لکوڈیٹی کرائسس آتا ہے اٹ کوڈ لیڈ ٹو اے کریڈٹ یا کرنچ اور اٹ کوڈ آلسو لیڈ ٹو اے بیلنس شیٹ یا لیوریج کا کانسیپٹ ہے تو یہ جب ہم انٹر ڈپینڈنسی کے اس کو دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی آتی ہے اور یہاں یہ چیز ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ انٹر ڈپینڈنسی ایک طرح سے ہے یہ ویری نہیں کرتی چاہے ہم پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہوں سنگاپور میں آپریٹ کر رہے ہوں یا یورپ امریکہ کے کسی ملک میں آپریٹ کر رہے ہوں تو جب ہم انٹر ڈپینڈنسیز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسک کو ہم نے ہالسٹیکلی لینا ہے ہم نے اس کو ایک طرح سے میکرو ویو لینا ہے اور ہم نے اس انٹرڈپینڈنسی اور اس لنکیجز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں کوئی سرپرائز نہ ملیں اس کے بعد جو اس میں دوسرا آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ جو اوورال رسک کا جو آرکیٹیکچر ہے جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے اور اس میں جو کی کمپونیٹس ہیں ای آر ایم کے ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے کی کمپونیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو کارپوریٹ گورننس ہے جس حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں سینئر مینجمنٹس ہیں ان کی ذمہ داریاں ان کے رولز ان کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ انہوں نے ویل well ڈیفائن پالیسیز پروسیجرس اس کو انہوں نے ہائی کرنا ہے انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے انہوں نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو لائن مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ ہیں کہ وہ جب بزنس کے حوالے سے جب وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو رسک ایلیمنٹ ہے انہوں نے کس حد تک اس کو انکارپوریٹ کیا ہے کس حد تک انہوں نے اس چیز کو جو ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر رسک انہوں نے انبلٹ کیا ہے وہ صرف اپنے سیلس کے ٹارگیٹس کو یا آپ یہ کہلیں کہ جو فائنینشیل ٹارگیٹس ہیں صرف اسی کو میٹ تو نہیں کر رہے بلکہ اس نے جو رسک کے پیرامیٹرز ہیں خاص طور پہ اس میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسک کے فیکٹر کو ان بلڈ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ بینکس وہ ادارے جنہوں نے اس میں کسی حد تک سوفسٹیکیشن اختیار کی ہے جب وہ پروڈکٹ ایک ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کنزیومر بینکنگ کا پروڈکٹ ہو کمرشل بینکنگ کا پروڈکٹ ہو یا کارپوریٹ بینکنگ کا پروڈکٹ ہو ایون اسلامک بینکنگ کا پروڈکٹ ہو اس پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ میں جو خاص طور پہ پرائسنگ میں اور دوسرے والے سے رسک فیکٹرز کو ایک طرح سے انکارپیٹ کیا جاتا ہے اگر ہم کنزیومر بینکنگ پہ آ جائیں اور ہم کریڈٹ کارڈ کی مثال لیں تو کریڈٹ کارڈ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ آف لاس ایلیمنٹ کسی تک ہوتا ہے تو اس کے اندر جب ہم پرائسنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کے ہم دوسرے پیرامیٹرز جو بناتے ہیں اس میں رسک فیکٹرز کو انکارپریٹ کرنے کی کیپچر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم رسک ایگریگیشن کی بات کرتے ہیں کہ رسک ایگریگیشن میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو رسک ای آر ایم کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مین یہ کمپوننٹ ہے کہ آپ جو ایگریگیٹ رسک کر رہے ہیں جو رسک پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کا کانٹیکٹ کیا ہے اس کے کانٹیکٹس کیا ہیں اور اس میں جو رسک اپیٹائٹ ہے اس میں جو رسک تھریش ہولڈ ہیں رسک ٹالرنس ہے کیا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے یا نہیں اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ریسورسز کی بھی بات ہو جاتی ہے جو ہم نے ایپیٹائٹ میں آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے جو اسکلس آپ کے جو ریسورسز آپ کی جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ کس حد تک ہے کہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں آپ اس سے کس حد تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ اس کو کس حد تک فلفل کر رہے ہیں اور کیا اس کے اندر گیپس ہیں آپ اس گیپس کو انڈرٹیک کر رہے ہیں یا نہیں یہاں جیسے ہم آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو رپورٹنگ کا کانسیپٹ ہے جو ڈسکلوجر کا کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس میں وہ آپ کہہ لیں کہ آن اے روٹین بیسس آن ا اسٹیٹک بیسس رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ رپورٹنگ کو جو ہم نے ایک طرح سے ایک ڈائنامک پروسیس بنانا ہے اور اس کو اس طرح ایک طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ جو رپورٹنگ ہو وہ آفٹر دا فیکٹ نہ ہو وہ ہسٹوریکل نہ ہو بلکہ وہ آن گوئنگ ایوالونگ بیسس پہ ہو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے جو رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر کیا رسک انڈیکیٹرز ہیں کے پی آئی کے حوالے سے کے رئی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں کیا ہم اس کو رسک ڈسکلوجر جو ڈسکلوجرس دے رہے ہیں اس کے اندر ٹرانسپرنسی کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں تو جب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ دوسرا ایریا ہے اس کے اندر جس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ای ERM ایم کو بزنس کیس کے طور پر آگے لے کے چلیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو تیسرا آئٹم ہے وہ ہے بینیفٹس آف ای ایم اور جب ہم ای آر ایم بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اسٹڈیز ہیں جو انہوں نے امپیریکل اسٹڈیز نے بہت واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ایک افیکٹو ای آر ایم کس حد تک بینیفٹس دیتا ہے اور یہ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی گئی ہیں یورپ میں امریکہ میں اور ایشیا میں انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹسٹیکل فگرز کے ساتھ اس چیز کو پروف کیا گیا ہے کہ جب ای آر ایم افیکٹولی امپلیمنٹ ہو اور ایک ادارے کے اندر وہ ہو تو اس کے اندر یہ بینیفٹس آتے ہیں مثال کے طور پر ایک اسٹڈی نے یہ بتایا کہ جو کہ مختلف ادارے تھے جس میں بینکس بھی شامل تھے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی تھے اور دوسرے نان بینکنگ انسٹیٹیوشنز بھی تھے کہ اگر ای آر ایم کا وہاں پر امپلیمنٹیشن ہو تو مور دین ایٹی فائیو پرسنٹ جو رسپونڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ بیٹر ڈسیجن میکنگ ان کے لیے جو ای آر ایم کی وجہ سے ہمیں سامنے آتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب ہم ڈسیجنس لیتے ہیں اور ڈیسیجن کے جو رزلٹ سامنے آتے ہیں اس کے سے جب ہم کو اپروچ کو لیتے ہیں رسپانس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مور دین ایٹی فائیو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بینیفٹ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس اپورچونٹی کی حوالے سے بات ہوئی کہ کن اپرچونٹیز کو آپ نے اویل کرنا ہے کن کو اگنور کرنا ہے کن مارکیٹس میں جانا ہے کن اس پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے مور دین ایٹی فائیو پرسینٹ نے کہا کہ ہمیں اس کا ای آر ایم کے افیکٹونیس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایز کمپیئر ٹو ادر اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا کہ جو کہ اگین بہت جس کا جب جن اداروں کے متعلق انہوں نے اسٹڈی کی انہوں نے باقاعدہ اس کو ریسرچ کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر افیکٹو ای آر ایم کا جو ریجیم فالو کیا جا رہا تھا وہاں پر آلموسٹ لوگوں نے یہ کہا ایٹی فائیو کے جو ان کے انویسٹرز تھے اگر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان کمپنیز میں جن کے اندر یہ ای آر ایم کا پروسیجرز فالو ہو رہا ہے اور یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے اندر ای آر ایم افیکٹولی فالو نہیں ہو رہا تو آپ کس کمپنیز کے اندر آپ ایک طرح سے انویسٹ کریں گے تو مور دین ایٹی فائیو پرسینٹ نے کہا کہ ہم ان کمپنیز میں کریں گے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کے لیے پریمیم ایک طرح سے پرائز پے کرنے کو تیار ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایٹی ایٹین ٹو ٹوینٹی پرسنٹ یہ فگر ایٹین ٹو ٹوینٹی واضح کرتی ہے کہ کس حد تک وہ لوگ جو وہ انویسٹرز جو کانشیس ہیں اس چیز سے کہ ہمیں ای آر ایم کا رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کچھ اور اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں جو اس چارٹ میں آپ کے سامنے ہیں اور یہ چارٹ ہم نے لیکچر نمبر ٹوینٹی سیون میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہاں ہم ایک طرح سے آپ کے اس کو ریکال کرنے کے لیے دوبارہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے جو اسپیسیفک بینیفٹ سامنے آئے ہیں وہ اس کے اندر بہت واضح ہیں کہ کس حد تک شیئر ہولڈر ویلو میں اس میں آئی ہے ریگولیٹری کیپٹلس کو میٹ کرنے کے حوالے سے اور یہ کانکریٹ ایگزامپلز ہیں یہ آن لائن کیسز ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو سامنے آئے ہیں اور یہ وہ ادارے تھے جنہوں نے ای آر ایم کو ایک طرح سے فلی امپلیمنٹ کیا تھا اور ایڈوانس سٹیج پہ ایس کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹرس وہ جو اس چیز کو اپلائی کر رہے تھے تو ای آر ایم کی جب ہم بینیفٹس کی بات کرتے ہیں ان مثالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے کیوں اس بزنس کیس کو ہم نے رکھنا ہے اور جب ہم پاکستان کی کیس کی طرف آتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم لوگ اکثر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں یا ہمارے سامنے یہ کانسٹرین آ جاتا ہے کہ بھائی پاکستان میں تو ابھی ہمارے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے ہم نے کور کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یہاں دیکھیے بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہو رہی ٹیکنالوجی از جسٹ این انیبلر بات یہاں ہو ہے انڈرسٹینڈنگ کی اویئرنیس کی ہمارے پاس یہ اپورچونٹیز اویلیبل ہیں ہمارے جو یہاں پر بینک میں جو سینئر لوگ ہیں جو بینک کے ڈسیزن میکرز ہیں جو سینئر مینجمنٹس ہیں جو بورڈز ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹیز ہیں وہ یہ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ای آر ایم کے کانسیپٹ کو اگر ہم نے بینکوں میں اپلائی کرنا ہے تو ہم نے ویٹ نہیں کرنا ہم نے اپنے ریگولیٹرز کی طرف سے کوئی سگنلز نہیں آئے کہ جی آپ اس کو شروع کریں اٹ از ان دی انٹرسٹ اٹ از ان دی اٹ از ان دی گروتھ دا بینکس ان پاکستان whether they are نیو new banks newly privatized اور for that matter the big فائیو جس کو ہم کہتے ہیں ان کی مینجمنٹ بھی اس چیز پر غور کر رہی ہے بلکہ پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا ہے کہ ون آف دا لارجسٹ لیڈنگ بینک آف پاکستان انہوں نے ریگولیٹری uh, کمپلائنس کے حوالے سے بازل ٹو کے حوالے سے کہ انہوں نے پراپر ایک پروجیکٹ آفس ڈیولپ کیا ہے اس کے لئے انہوں نے ایڈورٹائز کیا اس میں انہوں نے باقاعدہ کنسلٹینٹس کے لوگ اپلائی کیا کہ لوگ ایز آئیں ان کو کانٹیکٹ کریں تو جی, یہ چیز سامنے آئی کہ اس کی وجہ سے کس حد تک بینک کانشیس ہے کس حد تک اویئر ہے اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آل لیول پہ ہم صرف ریگولیٹرز کا ویٹ نہ کریں ہم اسٹیٹ بینک کی ڈائریکشنس کا اسٹنکشنس کا ویٹ نہ کریں بلکہ ہمیں چاہیے کہ پرو ایکٹیولی ہم اس چیز کو اٹینڈ کریں تاکہ یہ جو ایریا ہے ہم اس میں پیچھے نہ رہ جائیں اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے وہ پروفیشنلس خاص طور پہ جب ہم بینکنگ کی بات کر رہے ہیں اور کنزیومر سیکٹر کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت ڈائنامک سیکٹر ہے جس میں ہمارا واسطہ آپ کی جنرل پبلک کے ساتھ پڑتا ہے اور اس کے اندر ہمیں کمپیٹنگ آپ کہنے آبجیکٹو سامنے آتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایک طرف ہم سے کہتا ہے اور جو ہماری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہم نے اینٹائی منی لانڈرنگ کے ریگولیشنز کو بھی فالو کرنا ہے ہم نے کے وائی سی کو بھی فالو کرنا ہے بٹ ایٹ سیم ٹائم اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ فرام بینکس ان پاکستان ٹو ایڈریس to the problems or issue of financial exclusion as well. Just as we have told you, financial exclusion, which is linked to the base of the economic permit, that in Pakistan, the majority of the people still are not having the financial facilities, access to financial uh, services. So, this is the thing that when we are in competing, this does not mean that one way we have to meet regulatory requirements, تو ہم نے دوسری طرف جب فائنینشیل ایکسکلوژن کے حوالے سے اپنی ریچ کو بڑھانا ہے ہم نے کسٹمرز کو اپروچ کرنا ہے تو ہم نے یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم نے اوور کرنا ہے تو یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس اپروچ کو کس طرح بیلنس کیا جائے تاکہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بھی میٹ ہوں ان کو بھی ہم فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ایکسکلوژن کا جو ہمارا چیلنج ہے اس کو بھی ہم ایک طرح سے وہ ایڈریس کریں اس ایشو کو بھی ایک طرح سے ہم ٹیکل کریں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس اسٹڈی میں جو پانچ چیلنجز سامنے آئے ہیں وہ کیا ہیں اور اس پانچ چیلنجز کو ہم نے ون بائی ون تھوڑا ڈیٹیل میں ایڈریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اس اسٹڈی میں کس حد تک انہوں نے ہمیں ریکمنڈیشنس دی ہیں کیا ریکمنڈیشنس دی ہیں اور کیا وہ ریکمنڈیشنس ہم پاکستان میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں نہیں یہ جو پانچ چیلنجز ہیں جو سامنے آئے ہیں اس میں جو پہلا ہے وہ پیپل اینڈ اسکل کے حوالے سے ہے یہ وہ چیلنج ہے جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ سکلز کی اور ٹیلنٹ کی شارٹیج ہے ہمارے یہاں رسک پروفیشنل کے حوالے سے ایون یہ شارٹیج باہر بھی اب محسوس کی جا رہی ہے لیکن ان کنٹریز لائک پاکستان اس میں بہت زیادہ کمی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسک کے جو ٹیلنٹ ہے رسک کا جو سکلز ہے اس کو کس حد تک امپروو کر سکتے ہیں اس کو کس حد تک ڈائورسیفائی کر سکتے ہیں کس حد تک اس کو ہم ایوالو کر سکتے ہیں اور اس پرٹیکولر ایریا میں انہوں نے ایک طرح سے چار ریکمنڈیشنس دی ہیں جو ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے باقی ہم ون بائی ون جو چیلنجز ہیں ہم بریفلی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو اس کے جو پرسکرپشن ہیں جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں جو دوسرا پھر جو آتا ہے وہ ہے چینج مینجمنٹ کے حوالے سے چینج مینجمنٹ از اگین اے ویری بگ چیلنج فار اینی بینک فار اینی آرگنائزیشن اور آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہے کہ چینج مینجمنٹ کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے اور جب ہم رسک مینجمنٹ کو اپلائی کرنے کی اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی این اوور آل سارٹ آف چینج مینجمنٹ پروسیس وچ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ان این آرگنائزیشن ان اے بینک اور جب چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کا رول اہم ہو جاتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رول اہم ہو جاتا ہے اور ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح چینج کو امپلیمنٹ کریں اور چینج پروسیس کو انٹرپرائز وائڈ بیسس کے اندر کس طرح امپلیمنٹ کریں اس کے اندر جو تیسرا چیلنج ہے وہ ہے ٹولس فار ڈیٹا اینڈ ماڈلنگ یہ ایک بہت اہم چیلنج ہے اور پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریز میں اس کے میں اندر بہت گیپ پائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ٹولز ہیں ماڈلنگ کے اور ڈیٹا کے اس کو کس حد تک ڈیولپ کیا جائے ظاہر ہے یہاں پر یقیناً ٹیکنالوجی کو کا ہیلپ لینے کی ضرورت پڑے گی لیکن اس کے اندر جو انہوں نے پرسکرائب کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کس حد تک ٹولس جو ہیں ڈیٹا کو امپروو کرنے کے اور ماڈلنگ کو امپروو کرنے کے وہ سامنے آتے ہیں اس کے بعد جو اس میں چوتھا آئٹمس ہے وہ رپورٹنگ کا اور ڈسکلوجر کا ہے جب ہم رپورٹنگ کی اور ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں تو ہم بارہ اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں کہ رپورٹنگ شوڈ بھی آنا شارٹ آف پرو ایکٹیو بیس اور it should not just be کہ آپ نے کوئی فارمیلٹی پوری کرنی ہے اور وہ رپورٹنگ میننگ فل ہونی چاہیے اور ڈیسیجن میکرس کو اس رپورٹس کے حوالے سے اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے یہ مدد مل سکے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد جو اس میں کانسیپٹ ہے ڈسکلوجر کا اور اس اسٹڈی نے اس چیز کی کمپیرزن کیا ہے کہ جو وہ جو ایڈوانسڈ کنٹریز میں جو بینک ہیں جو ایڈوانس level پہ کام کر رہے ہیں ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو ڈسکلوجر ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بہت الوبریٹ ہوتا ہے بہت ایکسپلینیٹری ہوتا ہے اور جب اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں ایشین کنٹریز کے بینکس میں تو وہ بہت لمیٹڈ بیسس پہ ہوتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ایریا کو بھی دیکھا جائے اس ایریا کو بھی کور کیا جائے اور ڈسکلوجرس کو رسک مینجمنٹ کے ایریاز کو ڈسکلوز کر کے ٹرانسپیرنسی کے اور اکاؤنٹ اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ کو فالو کیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں آخری چیلنج ہے وہ ہے strategy and execution جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں strategy in itself is not sufficient unless it is going to be properly executed اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ویل well ڈیفائنڈ ہونی چاہیے ویلو well آرٹیکولیٹڈ ہونی چاہیے اور اسٹریٹجی کی ایکسیکیوشن کے جو میجرز ہیں جو اس کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے اس کو الٹیمیٹلی ایک طرح سے فلفل کرنے کے وہ بہت واضح ہونے چاہیے تو جب ہم یہ بات اس چیلنج کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں اور ایشین کنٹریز میں ایشن بینکس جو ہیں ان کو اسٹریٹجی کی فارمولیشن اور اس کی ایکسیکیوشن کو کس طرح فولو کرنا چاہیے اور جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیلنج جو پانچوں ہیں وہ واضحوں کے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس حد تک لینا ہے اور ان ہماری کوشش ہوگی اگلے لیکچرز میں اس چیلنجز کے حوالے سے کہ جو انہوں نے پرسکرپشن دی ہیں جو ایک سے سجیشنس دیے ہیں جو ریکمنڈیشنس دی ہیں وہ کیا ہیں اور کس حد تک اس کی اپلیکریشن ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ